معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن حقیقت قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موجے طلب کیے گئے آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجیے اب مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لیے چشمے زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں آپ اس بے آب و گیا وادی میں فورن باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دے مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالی کی طرف سے کوڑا جواب ملا اللہ اس قسم کی کوئی شیلی دکھائے گا بلکہ سورہ نام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت سی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دقت کاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شہری کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دریل مجھ پر قائم ہو رہی ہے تو بھائی رسالت کے مدعا ہے ہم کہتے ہیں موجودہ دکھاؤ موجا نہیں دکھا دیے تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجیے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی موجدہ لا سکتے ہو تو لے آئیے ہم نہیں دکھاتے ایک کتاری ہوتی ہے تو حضور کا موجدہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآر ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کئے گئے اب یقینا تقم والا بل ہوں بلہ یو من فل یاتو میں ہری سن مسل ہی ان کانو کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تاہدی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں شرافت تھی کہ کسی نے اچیو بھی نہیں کیا ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس بہادری کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بن اسرائیل میں الن نئی تماطل انسو والا یا تو مسلح حاضر قرآن لا یا تور مسلے ہی ولاؤ کا نباب چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کس اور ایک دوسرے کی مدد کرے. ہے کہ نہیں چیلنج اسی طریقے سے سورہ حود میں فرمایا اب اس کو کہتے برسبیل تنزل پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی چلو تو دس سورتیں لے آؤ کل فاکو میں اشن سمریس لو مقمفتہ اے کہیے نبی سورہ ہود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں ہی لے آؤ ایک سو چودہ نہ صحیح دس نہیں یہ بھی نہیں ہوا تو بر سبیل نے تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا کل فاتو میں سورت ان ایک سورت ہی لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے روپوں میں دہرایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا ما عَبْدِنَا اللہ آپ دینا فاتو ودو سہدا کم کو تم سہاد <صادقی> لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصدیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجیے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدل ہے اس کلام کی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن منید کے کیا کیا ہے موجودہ تو یہ ہے حضور کا اصل موجودہ یہ ہے لیکن موجودہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہ الاعجاز وجوہ اعجاز القرآن قرآن کے موجودہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ انسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے سروری ہی مایات نافی لافات ان انفسین حتاط طبی الحق اللہ الحق لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجودہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجیے لغت ادب فساحت بلاغت حضوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجودہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجودہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ عربی ان کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن کو پڑھانے پر مجبور ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوائے معلقہ کے شعرا میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے سب سے عمدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک شعرا اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا وال کر دیا جاتا تھا ایسے سات قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے صبا ماللہ کا اس سبا مول جو ہے سات جو سلسلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شیر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اباد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے فصاحت اور بلاغت کی تو میراج قرآن مدید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا موجودہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کی عزومت دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے موجودہ ہے عہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابودی طور پر میں ڈاکٹر مورس مکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتل مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے سنوری ہم آیات نافلا فات وفی انفس حقیہ انحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے آگے جس سے زیادہ من سے پانا کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا یہ ہے سب سے بڑا معجدہ اور موجودہ ہوا قرآن سے اتر کر سے سوئے قوم آیا اور ایک مسخر کی میا ساتھ لایا یہ سارا موجودہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارض کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بہینہ بھی ہے تو رسولم من اللہ یتلو کتب القیمہ قد انزل الیکم ذکر رسولتل علیکم آیات اللہ مبینات یہ موجرہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کامونسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں جو شعرا تھا جو غلغلہ تھا جو ولولا تھا ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھیے اور اس پہ کمسٹ انٹرنیشنل کا رکن امن رائے انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے بامبے کا ایک پبلشر چائے کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم را پھر آگے چلیے ایچ جی ویلس اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر جیسے روشنی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کے کی حملے کیے اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل و ماشہد اصل فضیلت تو شہ کی ہے جس کی گواہی دشمن ہے تو تعریف کریں گے قابل تعریف شہ کی بھی تعریف کریں گے بڑھ چڑھ کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شہ کی بھی تعریف کر بیٹھے دوست ہوئے دشمن جو ہے وہ تو زائد بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شکو صبح کی گنجائش نہ ہو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے, میں, چپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجرت المدا کا وہ حوالہ دیتا ہے اور پھر لکھتا ہے کہ اگر انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واضح تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے باز ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also. And we find a lot of them in Jesus of Netherlands. But it must be admitted that it was Muhammad ﷺ who established for the first time in history a society based on these principles. This kind of Gواہی I said 20 years ago in America, Dr. Michael Hartman, سلیکشن اینڈ گریڈیشنڈریڈ نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا اور کہتا ہے او ایکسپلینشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حدور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسا کو نمبر تین پہ لے گیا تو نیچورلی آئی ہوو این ایکسپلینیشن اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیزفل ان بوتھ دی ریلیجیس اینڈ یہ دونوں میدان جو ہیں مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر اعظم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں دس از بیکاز دی اونلی پرسن سپریملی سکسسفل ان بہت ڈلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیس نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا کون کونسرائڈ ہسٹری آف دی ورلڈ اور وہ لائبریری میں مل جائے گا علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کوجا بینی جہانے رنگو بو آہ کہ اس خاکش کے یا تو نور مصطفیٰ عورا یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی ربق نور کی خوبی کی بھلائی کی و بو جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے اور یہ ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایوولوشن کا پروسیس انسان کو افراد و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجن لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مین کو اسی بات کی طرف کی جس کی طرف دعوت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوجا دینی جہان رنگ آہ کہ از خاکش بنویت آرزو یا ضرور مصطفیٰ عورہ بہاست یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰست اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعزاز قرآن کا سب سے بڑا مذہب علامہ اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت ہے قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے معذ ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستعد چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں فلسفے ہیں تو کئی اور سے لے لیے ہیں قرآن کی سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اس کے شاخ ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت و قدیم حرف ارا ریم نئے تبدیل نئے آیا شرمندہ تعبیر نئے فاش کو یا ماں کے دردل کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر اس میں اس نے ہم پیداستو پائند ہو گو یاس توں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں دیگر شد جہاں دیگر شبد